سوال ہے کہ بیوی کے انتقال کی صورت میں کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اب یہ بہت زیادہ مشہور مسئلہ لوگوں میں بہت زیادہ معروف ہے کہ دنیا جہاں چہرہ دیکھنے کے لیے آتی ہے شوہر کو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے نہیں نہیں آپ کا نکاح نہیں رہا آپ چلے جاؤ آپ نہیں دیکھو آپ کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو آپ کیا اس کے ماموں لگتے ہو بھائی تیرا کون سا دیکھنا جائز ہے بھائی آپ بھی تو اس کے معموں نہیں لگتے ہو نا آپ کون سے اس کے محرم ہو دیکھنا آپ کا جائز نہیں ہے آخری دیدار دیکھیں اس میں یہ ہے مسئلہ کہ شوہر اپنی بیوی کو انتقال کے بعد دیکھ سکتا ہے آخری دیدار اس کا کر سکتا ہے ممانع جو ہے وہ بلا حائل بغیر کسی چیز کے ڈائریکٹلی بدن کو چھونے میں ہے اور غسل دینے میں ہے غسل نہیں دے سکتا اور بلا حائل چھو نہیں سکتا